قال الملک بارہ سال گزر گئے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا بادشاہ نے کہا انہیں سب اب اقورات ان سیمان میں نے سات موٹی گائیوں کو دیکھا یا کل ہن سب اور میں نے یہ دیکھا کہ ان موٹی گایوں کو دبلی اور پتلی گائیں کھا رہی ہیں تو یہ بڑا عجیب خواب ہے وہ سب آ سم اور میں نے دیکھا سات سبز بالیاں ہیں وہ اوخارا یاب اور سات خشک بالی ہے بالی سے مراد جب گندم کا پودا پیدا ہوتا ہے تو اگر آپ نے اس کی تصویر دیکھی ہو یا کبھی پودا دیکھا ہو تو جس شاخ پر گندم کے دانے لگتے ہیں وہ دانوں والی اس کو ٹہنی کو بالی کہتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ سات سبز بالیاں ہیں سات خشک بالیاں ہیں خشک بالیاں سبز پر لپٹی ہوئی ہیں اور وہ سبز کو بھی خشک بنا رہی ہیں اس بادشاہ نے یہ خواب دیکھا اور کہا یا درباری افتونی فی رو یا مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ ان کن تم لو یا اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو بیان کر سکتے ہو اس کا علم ہے تو مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ پورے دربار میں کوئی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا قالو وہ بولے احلام. یہ ادغاز اہلام ہے ادغاز احلام اس خواب کو کہتے ہیں جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی وہ تخیلات کا نتیجہ ہوتا مثلا انسان رات کو کسی ٹینشن میں یا کسی پریشانی میں سو جائے تو اس کی سوچ کے مطابق اسے منظر نظر آ جاتے ہیں جس کا تعبیر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا دن میں اگر اس پر کوئی خوف مسلط ہو جائے تو خواب میں وہ ڈر جاتا ہے کبھی کبھی محسوسات کا نتیجہ بھی ہوتا ہے ادغاز کہ کوئی شخص سو رہا ہے اور سوتے ہوئے غلطی میں اس نے اپنی چادر یا اپنا لحاف اپنے سر پر اوڑھ لیا اب اس کا سانس گھٹنے لگا تو اس یہ گمان کیا جیسے کسی نے وہ خواب میں ایسا محسوس ہوگا اسے نیند میں جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے یا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی سو رہا ہے اور بارش ہو رہی ہے اور بارش کے چھینٹے وہ کھڑکی سے ٹکرا رہے ہیں اس سے آواز پیدا ہو رہی ہے تو نیند کے عالم میں وہ محسوسات کی دنیا میں یہ محسوس کر لیتا ہے اور تخیلات کی دنیا میں وہ یہ تخیل کر لیتا ہے کہ میدان جنگ میں ہوں اور گولیاں برس رہی ہیں تو اس کا تعلق تعبیر سے نہیں ہوتا تو وہ کہنے لگے یہ تو پریشان کن خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہے ماں ناہنامی بالمین اور حقیقت یہ ہے کہ ہم خواب کی تعبیر بھی نہیں جانتے وہ قود لدی نجام منهما تو ان دونوں قیدیوں میں سے جسے نجات مل گئی تھی اس نے کہا وہ دکر باد کافی عرصے کے بعد اسے حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے کہنے لگا آنا اونب بھی حکم ہی میں تمہارے پاس اس خواب کی تعبیر لے کر آتا ہوں فعار سیلون مجھے جیل میں بھیجو اور پھر بادشاہ کو سارا قصہ سنایا خواب کی تعبیر جو یوسف علیہ السلام نے بیان کی آپ کے اخلاق آپ کے کردار کو اور یہ بیان کیا کہ یہ بے گنا قیدی ہیں اب یہ شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا یوسف اے یوسف اوہ صدیق اے سچے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کی صداقت اس نے خود اپنی زندگی میں دیکھ لی افتینا آپ ہمیں بیان کیجئے خواب کی تعبیر فی سبع بقرات سمانی سیمانی یا سب اون سات موٹی گائیوں کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں وہ سب اڑی سات سبز بالیاں ہیں وہ اوکھرا یا بسات اور سات خشک بالیاں ہیں اور خشک بالیاں سبز کو بھی خشک بنا رہی ہیں آپ خواب کی تعبیر بیان کیجیے لاجیو سے تاکہ میں لوگوں کے پاس لوٹ کر جاؤں لا اللہ تاکہ وہ اس خواب کی تعبیر جانے حضرت یوسف علیہ السلط نے خواب کی تعبیر بیان کی بلکہ در حقیقت یہ تقدیر کا فیصلہ تھا غیب کی بات تھی ابھی ہوا نہیں ہے آپ نے پہلے سے بتایا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو غیب کے خزانے عطا فرماتا ہے لیکن عقیدہ پھر سماعت کیجیے کہ علم غیب حقیقی طور پر جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے انبیاء اولیا اور فرشتوں کو علم غیب اللہ کی عطا سے عطا ہوتا ہے اولم فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے بن سات سال مسلسل تم کھیتی باڑی کرو گے خوب فصلیں ہوں گی فما حسد تم فضروح فی سم بلی ہی اللہ قلی تو جو تمہاری ضرورت کا ہو اسے کھا لینا باقی اناج کو بیچنا نہیں بلکہ کٹائی کے بعد اسے اس کی بالی ہی میں محفوظ رکھ لینا کیونکہ دانہ جب اس پودے سے اور بالی سے جدا کر دیا جاتا ہے تو اس کے خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو ان بالیوں کو خوش کر لینا اور دانے اسی میں موجود رہیں گے اس طرح تم سات سال تک غلے کا اسٹور کرنا ہو جو ضرورت کا ہے اسے استعمال کرنا اور باقی ضائع کرنے کے بجائے اسے سنبھال کے رکھنا ہو اس کا لفظی ترجمہ ہے فما حرس تم پس جو تم کھیتی کاٹو فضر ہو تو اسے تم چھوڑ دینا فی سم ہی اس کی بالی میں الا قلی نما کا مگر تھوڑا سا کھالو جو تمہیں کھانا ہے وہ کھالو باقی بچا لینا سم یاتی ممباد زالی کا سب آن پھر اس کے بعد سات سال سیون ایئرز ایسے آئیں گے جو کہت سالی کے ہوں گے سات سال تک بارش نہیں ہوگی یا کلنا ما قدمتم تم لہن تو جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوگا سب ختم ہو جائے گا سات سالوں میں جو جمع کیا ہے وہ سات سالوں میں ختم ہو جائے گا علیلم تو سنون صرف تھوڑا سا وہ بچے گا جو تم بچا لوگے وہ تھوڑے سے بیج اور دانے بچ جائیں گے وہ اتنے تم بچا لینا جس سے تم آئندہ سال کھیتی باڑی کر سکو یہ ساتھ و سات یہ چودہ سال ہو جائیں گے تم یا تی ممبات آمن اس کے بعد ایک اور سال آئے گا جو اس حساب سے پندرہواں سال ہوگا فیص ناسک جس میں لوگوں کو خوب بارشیں ہوں گی وہ فیصر اور اس میں وہ نچوڑیں گے یعنی خوب پھل پیدا ہوں گے اور پھلوں میں خوب رس ہوگا تو اس پندرہویں سال تمہاری یہ مشکل کے ایام ختم ہو جائیں گے لیکن اس سال میں بیج بونے کے لیے تمہیں بیج بچا کر رکھنے ہوں گے اب آپ بتائیے بادشاہ نے جب یہ بات سنی ہوگی تو اسے کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ اگر یہ خواب کی تعبیر کا علم حضرت یوسف علیہ السلام نہ دیتے تو سات سال تک جو خوب پیداوار ہوتی مصر کے لوگ کھا لیتے اور باقی جو ہے ایکسپورٹ کر دیتے اس کا نتیجہ کیا ہوتا کہ پھر سات سال تک جب بارشیں بند ہو جاتی تو مصر ویران ہو جاتا اور لوگوں کے لیے کھانا اور پینا بہت ہی مشکل ہو جاتا